الحمد المرسلین اما من الشیطان الرجیم بسم اللہ علی الحبیب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 اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و ترقت کا جامع مجموعہ بنام بہتر مدنی انعامات کا رسالہ بصورت سوالات ہمیں عطا فرمایا ہے آپ دامت العالیہ مدنی انعام نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں کیا آج آپ نے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 اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ الامین صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا میاں رزقها پالم مستقرها ومستودعها مستہ کلو پی کتاب مبین اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ہو ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو یعنی وہ اپنے فضل سے ہر جاندار کے رزق کا کفیل ہے اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا یعنی اس کی جائے سکونت کو جانتا ہے اور کہاں سپرد ہوگا سپرد ہونے کی جگہ سے یا مدفن مراد ہے یا مکان یا موت یا قبر سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب یعنی لوہے محفوظ میں بہو خلا کو سما باتی ولار بلو کم او کم احسن مالا اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا یعنی عرش کے نیچے پانی کے سوا اور کوئی مخلوق نہ تھی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے قبل پیدا فرمائے گئے کہ تمہیں آزمائے یعنی آسمانوں زمین اور ان کی درمیانی کائنات کو پیدا کیا جس میں تمہارے منافع اور مصالح ہیں تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے اور ظاہر ہو کہ کون شکر گزار متقی فرما بردار ہے اور تم میں کس کا کام اچھا ہے وَلَئِنَا قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَغُونَ اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ یعنی قرآن شریف جس میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بیان ہے یہ تو نہیں مگر کھلا جادو یعنی باطل اور دھوکا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا أَنْهُمُ مَا <يَحْبِثُ> اور اگر ہم ان سے عذاب جس کا وعدہ کیا ہے کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کس کہ چیز نے روکا ہے وہ عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا کیا دیر ہے کفار کا یہ جلدی کرنا براہ تقریب و استحضا ہے سن لو جس دن ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا اور انہیں گھیرے گا وہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں صحت و امن کا یا بسرات رزق و دولت کا پھر اسے اس سے چھین لیں ضرور وہ بڑا نہ امید نہ شکرہ ہے کہ دوبارہ اس نعمت کے پانے سے مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ کے فضل سے اپنی امید قطع کر لیتا ہے اور صبر و رضا پر ثابت نہیں رہتا اور گزشتہ نعمت کی نا شکری کرتا ہے والا انعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئی بے شک وہ خوش ہونے والا بڑھائی مارنے والا ہے بجائے شکر گزار ہونے اور حق نعمت ادا کرنے کے اجرو کبھی مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے مصیبت پر ثابت اور نعمت پر شاکر رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا سواب فلا روح کا گو کمبی سد رکایا کوئی کن لولا جی کا سنؤ ملک انگ تنظیر ولا کلی شعی تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہو گئے ترمسی نے کہا کہ اصطفام اس نہیں کے معنی میں ہے یعنی آپ کی طرف جو وحی ہوتی ہے وہ سب آپ انہیں پہنچائیں اور دل تنگ نہ ہو یہ تبلیغ رسالت کی تاکید ہے باوجود یہ کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادائے رسالت میں کمی کرنے والے نہیں اور اس نے ان کو اس سے معصوم فرمایا اس تاکد میں نبی،, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر بھی ہے اور کفار کی مایوسی بھی کہ ان کا استحصاب تبلیغ کے کام میں مخل نہیں ہو سکتا شان نزول عبداللہ بن امیہ مخصومی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں اور آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے آپ پر خزانہ کیوں نہیں اتارا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا تو تم ڈر سنانے والے ہو تمہیں کیا پروا اگر کفار نہ مانے یا تم کریں اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے صدق اللہ مولانا العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقن عمید کے مفاہیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے الحمدللہ و بالعالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین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 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے با ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے صلو ایک بار سلطان دو جہان رحمت عالم یاد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف فرما تھے جبکہ اصحاب صفحہ مسجد میں تھے اور حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ انہ انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادی سے مبارکہ سنا رہے تھے اتنے میں رسول اللہ عز وصل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوشت حاضر کیا گیا اصحاب صبح حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ جاؤ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ارض کرو کہ ہم نے کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کچھ گوشت عنایت فرما دیں جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے گئے تو یہ حضرات آپس میں کہنے لگے حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں پھر یہ کیسے ہمیں احادیث مبارکہ سناتے ہیں جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نامہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور اصحاب صفا کی درخواست پیش کی غیر دان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ تم نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر انہیں بتایا تو وہ حضرات قسم کھا کر کہنے لگے کہ ہم نے تو کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا پھر حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور دوبارہ عرض کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے وہ واپس ہوئے اور اسحاب صفا کو یہی جواب بتا دیا اب کی بات وہ سب سرکار علی بکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں حاضر ہو گئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا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 رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے رات جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو مردار کھا رہے تھے استفسار فرمایا یعنی پوچھا اجبریل یہ کون لوگ ہیں عرض کی یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ایک شخص دیکھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں انتہائی نیلی تھی تو پوچھا اے ابراہیل یہ کون ہے عرض کی یہ حضرت صالح علیہ اللہۃ وسلام کی اونٹی کی کونچے یعنی ٹانگیں کاٹنے والا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بظاہر غیبت کرنا بہت ہی آسان لگتا ہے مگر یاد رکھیے جہنم میں مردار کا گوشت کھانا کوئی آسان بات نہیں آج زندگی میں بکرے کا تازہ کچا گوشت کوئی نہیں کھا سکتا بلکہ اگر پکانے میں کسر رہ جاتی ہے نمک مسالحات کم ہوتا ہے یا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو بسا اوقات کھانے کو جی نہیں کرتا تو ذرا تصور کیجیے کہ کچا گوشت وہ بھی ذبح شدہ نہیں مردار پھر حلال حیوان کا نہیں مرے ہوئے انسان کا ایسا گوشت بلا کون کھا سکتا ہے مزید اس روایت میں جس گہرے سرخ اور نیلے رنگ کے آدمی کا ذکر ہے وہ قوم سمود کا سب سے پرلے درجے کا شریف اور حبیث نفس شخص قدار بن سالف تھا جس نے حضرت سیدنا صالح علیہ نبی جنا و علیہ صلاحت وسلام کی مقدس اونٹنی کی مبارک ٹانگیں کاٹی تھی مجھے غیبتوں سے بچا یا اللہی گناہوں کی عادت چھڑا یا الاحی پے مرشدی دے مافی خدایا نہ دوزخ میں مجھ کو جلا یا الاحی سل البیب صلاح اللہ فربا سلو البیب صلاح تعالی محمد غیبت کی تباہ کاری تو دیکھیے مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حاطم اسم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں جائے گا جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا اور حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 344 صفحات پر مشتمل کتاب من ہاج العبدین ایک سو تریسٹھ چونسٹھ پر ہے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں کوہ لبنان میں کئی اولیاء کرام راہیم اللہ السلام کی صحبت میں رہا ان میں سے ہر ایک نے مجھے یہی وصیت کی کہ جب لوگوں میں جاؤ تو انہیں ان چار باتوں کی نصیحت کرنا نمبر ایک جو پیٹ بھر کر کھائے گا اسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی دو جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہ ہوگی تین جو صرف لوگوں کی خوش ندی چاہے گا وہ رضاء اللہی عزا سے مایوس ہو جائے گا اور چار جو غیبت اور فضول گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا محبوبِ رب العباد عزوجلہ و صلی اللہ, و اللہ و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چروہا درخت کو کاٹ دیتا ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہوا غیبت سے معاذ اللہ عزوجل ایمان ضائع ہو جانے کا خوف ہے آہ جس کا ایمان برباد ہو گیا خدا کی قسم وہ کہیں کا نہ رہے گا جب کفر پر مرنے والا بد نصیب آدمی قبر میں پہنچے گا تو منکر نقیر کے سوالات کے درست جوابات نہ دے سکے گا اور پھر خوفناک اذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا چناتے دعوت اسلامی کے اصافی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع بارہ سو پچاس پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول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 اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو وہ خاک ہو جائے اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے ہوں گے نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متسکل ہو کر کتا یا بیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایزا پہنچائیں گے قیامت کے میدان میں بھی کافر پر طرح طرح کے عذابات کا سلسلہ ہوگا اور بالآخر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا شدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی علیہ رحمت اللہ قبی مختلف دل ہلا دینے والے عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفل یعنی آگ کا تالا لگایا جائے گا پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا کفل لگایا جائے گا پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا کفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہی ہے جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے اس وقت جنتوں دو کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے پھر منادی یعنی پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو پھر جہنمیوں کو پکارے گا وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے وہ غبحا کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیش ہے اب مرنا نہیں اور اے اہل نار ہمش ہے اب موت نہیں اس وقت ان یعنی اہل جنت کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان یعنی دوزخیوں کے لیے غم بالائے غم نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنِيَا وَالْآخِرَةَ یعنی ہم اللہ عز و سے معافی کا سوال کرتے ہیں اور دین و دنیا اور آخرت میں معافیت مانگتے ہیں اتار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہک مہ مدنی معول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو اپنے اپنے شہروں اور علاقوں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا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 اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی کافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ عب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ عزوجلہ صلی اللہ علیہ وسلم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 مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے اغب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلو على الحبيب یا علا رحم رہم پر مام سپا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی خدا کے واسطے مشکل حل کر سہی مشکل کشا کے با سل بلاں رد سہی دے کر بلا کے واسطے سیے دے سجاد کے سد میں ساجد رکھے مجھے علم میں حق دے فیرے علم میں خدا کے واسطے کا کے شاد الاسلام کر بے غضب راضی ہو اور رضا کے واسطے بہر مارو پو سری مارو دے بی خود سری جن حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے بہرے شے حق دنیا کے کوتوں سے بچا ایک کارک اب دیواحد بے ریا کے واسطے بول پراش کا سد کا کر غم کو راہ دے حس نسا بل ہسن اور بو دے ساد کا دری کرے کا دری رکھیں کا دوں میں اٹھا قد ری عبدل کا قدرت نما واسطے آح تن امرز کن سے درض کے حسن بند دیر رجا تاج جلس پیا کے سر ربی لے کس دے ہو منصور رکھ دے ہیا دین موہیے جا پیزا کے واسطے تور پانو لو ہم تو حس ہو بہار دے علی موسا حسن احمد بہا کے واسطے بحیر ابراہیم مجھ پر نی غم گلزار کر بھی دے داتا دھاری دشا کے واسطے سے خانے دل کو زیاں دیا روح رواں کو جما سے دیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی ہم لئے رودی سر ہم فضل پان سے گدا کے واسطے واص دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق ان سیما کے واسطے لے دے آلے محمد کے لیے کر شہیدِ دےش کے ہمزا پیش واستے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پورنو ریکر اچھ پیا ریشم شی بدر اولا کے دو جہاں میں خدی میں آلے رسول اللہ کر حضر تے آلے رسول مقصد کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میں ری مولا حد احمد رضا کے پر یا کر سب کا چہرا حشیر میں اے کیا او دین پی رے با سپا سیواستے آہ یونا دین دنیا سلام بی سلام خ دب دو سلام اب دے رضا کے وطتے عش کے آمد مے اطاکر سش متر تو دے یا خدا اطا رکو احمد رضا کے واسطے سد کا ان آیا کا دے ایے ایس علم امل اپ عرف آ پیت اس بے نوا کے نواکے آمین آمین بجا ہین الامین صلاح علیہ وسلم و خوشو سے پب نہ, نہ بھاری ہو پچ رو نشا